تاریخ نے لکھا جب علی گڑھ سے پانی مانگتے ہیں تو ایک احضا تیر چلاتا ہے جو عرب میں جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس تیر کی تین نوکیں تھیں جیسے ہی علی گڑھ کے قریب وہ تیر آتا ہے تو اس تیر کی ایک نوک علی گڑھ کی ٹانگوں کو لگتی ہے ایک امام حسین کے لگتی ہے میرا غریب امام علی اصغر کی طرف دیکھتا ہے اور آسمان کی طرف قبول قبول اصغر تیرا تبسم وہ کام کر گیا ہے تیرا وہ کام بات کوتا تا قیامت ناکام کر گیا ہے اصل تیرات بسم وہ کام کر گیا ہے اصل تیرا تب سم وہ, وہ کام کر گیا ہے گویا وہ سو گیا ہے کربل کی خاک میں گویا وہ سو گیا ہے کربل کی خاک میں ماں کو مبتلا آلام کر گیا ہے بات کرتا قیامت بات کرتا قیامت ناکام کر گیا ہے اش تیرا تب وہ کام کر گیا ہے تیرا وہ کام کر گیا ہے گویا کہ اب زمانے میں غازی کہ اب زمانے میں غازی نہیں موجود لیکن وفا کا دنیا میں وہ نام کر گیا ہے باتیں کوتا قیامت باتیں کرتا قیامت ناکام کر گیا ہے کام کر گیا ہے وہ کام کر گیا ہے آب کے آنسو رویا گوش آب دلہ کے آسو رویا تیرا پیغام کر گیا ہے بات کرتا قیامت بات کرتا قیامت ناکام کر گیا ہے اصل تیرا تب سم وہ کام کر گیا ہے اشغل تیرا رات سن بھوک شیر تدفین سے لگتا یوں امیر بے شیر کی تدفین سے لگتا, ہے یوں, امیر تدفین سے لگتا ہے یوں امیر جیسے وہ ماں کی گود میں آرام کر گیا ہے بات کرتا قیامت بات ناکام کر گیا ہے اصل تیرا تب وہ کام کر گیا ہے اصل تیرا تب وہ کام کر گیا ہے باتیں کوتا قیامت باتیں کوتا قیامت ناکام کر گیا ہے تیرا تب وہ کام مل ہے اش تیرا تبسم وہ کام مل ہے اشل تیرا